امباب سین کام حضراتی کامی حضرات و خواتین شاید آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن سب سے خطرناک دشمن جو ہمیں نظر تک نہیں آتا اور ہماری آزمائش کے لیے جس کو اللہ نے اتنی طاقت اور قدرت عطا کی ہے کہ وہ ہمارے جسم کی ایک ایک راگ میں پھر رہا ہے ان الشیطان شیتان من الانسان نل انسان دم شیطان ہے اور انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے اس طرح چلتا ہے جس طرح رگوں کے اندر خون چلتا ہے ہمارا واسطہ ایسے بدترین دشمن کے ساتھ پڑا ہے اے جس نے قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ کہا تھا اے میرے پروردگار میں نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا اور تو نے مجھے قیامت تک کے لیے ملعون اور مردود قرار دیا تھا اب میں بھی تیری عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں فب اس جاتی کا لفبی مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں اس آتم علیہ السلام کی تمام اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تیری بغاوت اور نافرمانی نہ کریں اور اس ہمارے دشمن نے یہاں تک چیلنج کیا تھا اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائی تھیں کہا تھا لات ممبئی نے دی ہم و مخ خلف و ان ایمان شام ولا تاجید اکثر احمرین اے اللہ اے میرے پروردگار میرا بھی یہ چیلنج ہے کہ میں ان پر سامنے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی حملہ آور ہوں گا دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا اور بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا آپ دیکھ لینا ولا تجید اکثرحم شاکرین اکثریت کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا اور اکثریت تیری نافرمان اور ناشکری ہوگی اور یہاں تک اس نے قسم اٹھا کر کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ نکلنا إِلَّا قَلِيلًا کہ میں اس آدم علیہ السلام کی اولاد کا گلا دباؤں گا گلا گھونٹ دوں گا اتنا سازشی اور خطرناک دشمن بھائیوں اس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے جو صرف بظاہر ہمیں حملہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا بلکہ اس کی پوری کوشش اور پوری اس کی ہمت دل کے اوپر لگی رہتی ہے ہر وقت دل کے اندر وسوسہ ڈالنا گناہوں کو مزین اور خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور دنیا کی زیب و زینت کو حقیقت کا رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور لوگوں میں یہ یقین پیدا کرنے کی کوشش کرنا کہ یہی تو زندگی ہے اس میں چند دن آرام کر لیں ٹھاٹ باٹ ایش و عشرت کر لیں آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے اللہ نے ہمیں اٹھانا بھی ہے کہ نہیں اٹھانا ہے مختلف قسم کے اس کے حملے کے طریقے ہیں ایسے دشمن کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں اللہ بھی اتنا کریم ہے اتنا غفور الرحیم ہے اور اتنا اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے کہ اللہ حضر جلال نے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم اٹھا کر کہا تھا شیطان نے ایک قسم اٹھائی تھی اور اللہ حضر جلال نے دو قسمیں اٹھائیں اور کہا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے تو میرے بندوں کو گناہ پہ لگاتا رہ اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہ اور یاد رکھ کہ میں بھی ایسی رحیم و کریم داد ہوں کہ میرے بندے جب سی جب بھی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے تو میں رحمت سے ان کی جھولیاں بھر کر ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں جب عرفات کا میدان ہوتا ہے تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کیوں خاک ڈالتا ہے اس لیے کہ اللہ حضر جلال اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ میرے بندے اپنا خوبصورتی لباس اتار کر گھر بار چھوڑ کر یہاں میدان کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں اور پرا حالت میں سر ننگے ہیں مٹی پڑی ہوئی ہے یہ بندے یہاں میدان میں کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ کو علم ہے لیکن فرشتوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ حضر جلال ان کی زبان سے ان سے نکلوانا چاہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہاں آنے کا ان کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ ان کے گناہ کے ساتھ دفتروں کو اپنی رحمت کی بارش سے دھو ڈال تو اللہ حضر جلال اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہو گواہ رہو مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جتنے یہاں آئے ہیں میں نے سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے تو یہ لعین جو دشمن تھا اور جس کی یہ پوری کوشش تھی کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے کہ میری تو ساری زندگی کی کی ہوئی یہ محنت اور کوشش ساری رہ گاں چلی گئے میرے بھائیو اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا مہربان ہے اور پھر اس کے مقابلے میں انسان بڑا ہی خطا کار ہے بڑا ہی گناگار ہے معصوم الخطا نہیں ہے گناہ ہو جاتا ہے اور لازمن ہوتا ہے انبیاء علیہ مسلاط وسلام کو چھوڑیے وہ تو نفوس قدسیہ طاہر اور مقدس ہستیاں تھیں انبیاء علیہ مسلاط وسلام کے علاوہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص معصوم عانل خطا نہیں ہوتا ہم اوروں کو چھوڑیں اپنے اوپر غور کریں کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اللہ حضر جلال کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کر دیا ہے بھائیو آپ دور نہ جائیں باقی نعمتوں کی طرف نہ بھی دیکھیں صرف اپنے جسم کے اوپر غور کر لیں ایک ایک اللہ کی نعمت پہ غور کرتے جائیں اور پھر اپنی طرف سے اللہ کی نہ نافرمانی ان نعمتوں کی ناقدری کے اوپر غور کرتے جائیں تو واقعات اگر انسان پوری ساٹھ ستر سالہ زندگی ہر وقت اللہ کی عبادت اور ذکر کے اندر بھی گزار لے تو اللہ حز کی ایک نعمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا ہے جے جائے کہ اللہ کی بغاوت پہ اترا ہے اللہ سے بھاگنا شروع کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں آ جائے انبیاء رحم السلاط وسلام کی نافرمانی فرمانی پہ ڈٹ جائے یہ تو بڑے بڑے جرم ہیں لیکن اللہ بھی بڑا کریم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں ایک خاتون کوئی چیز پکانے کے لیے آگ جلا رہی ہے اس کے ساتھ اس کے پاس ایک چھوٹا سا اس کا لخت جگر ہے ننا منہ پھول جیسا ایک بچہ ہے جب آگ جلتی ہے اور علاؤ اٹھتا ہے تو وہ خاتون کیا کرتی ہے جلدی جلدی اپنے بچے کو پیچھے کرتی ہے تاکہ اس کو تپش نہ لگے اس کو حرارت نہ پہنچے جب آگ مدم ہو جاتی ہے پھر اس میں پھونکے مارتی ہے اور جب آگ جل اٹھتی ہے پھر جلدی جلدی اپنے ہاتھ سے اپنے لگتے جگر کو پیچھے کرتی ہے کہ کہیں اس کو آگ کی جلن اور تپش محسوس نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں صحابہ کے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس خاتون کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے اس خاتون نے بھی دیکھ لیا کہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر سمجھ کے وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہنے لگی اے اللہ کے پیارے حبیب مجھے ایک بات تو بتاؤ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے لخت جگر کو آگ کے قریب بھی نہیں ہونے دیتی تو کیا اللہ تعالی جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا اور اس کی اولاد کا سلسلہ آگے شروع کیا ہے کیا وہ ماں سے بھی اپنی مخلوق اور بندوں کے ساتھ زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں جتنا ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ حضر جلال اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں پھر اس خاتون نے ایک اور سوال کر دیا کہنے لگی پھر مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ اگر اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا ہی پیار ہے تو پھر ان کو آگ میں کیوں ڈالے گا میں تو اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں ہونے دیتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے بکا بہت روئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کچھ وقت خاموش رہے پھر فرمانے لگے اے اللہ کی بندی اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے الل المتمرد مگر وہ اس کا غلام جو سرکش ہو جائے جو باغی ہو جائے جو اللہ سے بھاگ جائے جو اللہ کے مقابلے میں بندہ ہو کر غلام ہو کر سرکش بن جائے اور باغی بن جائے تو پھر اس کا علاج اللہ حضر جلال جہنم میں ڈال کر کریں گے اگر کوئی سرکش اور باغی نہیں بنتا تو پھر اللہ حضر جلال کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو بخش دیں گے جس نے لا الہ الا اللہ پڑا ہوگا بھائیو شیطان اور ابن آدم کا مقابلہ تو جاری ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں سراط مستقیم سے بھٹکا دے ہمیں گناہوں پہ لگا دے گناہوں کو ہمارے لیے ایسا خوبصورت بنا دے کہ جنت اور جہنم کے مناظر ختم ہو جائیں اور انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ جنت اور جہنم کی باتیں تو ادھار ہیں یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا ہم تو ابھی دیکھتے ہیں کہ دولت کیسے ملتی ہے ایش و عشرت کیسے ملتی ہے اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی کیسے ملتی ہے جنت اور جہنم والا معاملہ یہ تو سارے کا سارا ادھار ہے فضان الحم و شیفان و امال سب والوں و شیطان نے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا لمبی امیدیں دلا دیں اور انسان کی زندگی کو ایک حقیقت بنا کر حالانکہ یہ کوئی حقیقت نہیں تھی پانی کے اوپر ایک ابرنے والے بلبلے کی طرح انسان کی حقیقت تھی کہ پتہ ہی نہیں ہے اتنا کمزور تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور سبب کی وجہ سے بھی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور کہنے والے کہتے رہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھا पता ہی نہیں چلا رات کو सही سویا تھا اب اس کو کیا ہو گیا ہے کہ جلدی جلدی اللہ حضر جلال کے پاس پہنچ گیا ہے انسان کو پتا بھی نہیں ہوتا آئیے اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اللہ حس الجلال نے ہمیں کچھ مہلت اور وقت دیا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں میرے بھائیو ایک بات تو آپ بتائیں اس پہ غور کیا کریں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں ہر شخص یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میری عمر اب اتنے سال ہو چکی ہے لیکن کوئی شخص سینے پہ ہاتھ رکھ کر یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کتنی رہ گئی ہے گزری ہوئی زندگی کا سب پرینم ہے بچے باپ سے پوچھ لیتے ہیں ڈیٹ لکھ کر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں بلکہ اب تو لوگ عیسائیوں کے رسم و رواج پر ہر سال برتھ ڈے بھی مناتے ہیں اور اپنی ولادت کا دن بھی کے کاٹ کر عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقوں کو زندہ کر کے عام گھروں کے اندر یہ رسم و رواج جاری ہے سب بچے جانتے ہیں کہ ہماری کتنی عمر ہو گئی ہے لیکن آپ کسی بچے کو اپنے آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ رہ کتنی گئی ہے یہ کسی کو علم نہیں ہے وما تدرین افسم ما دا تقسیم گدا وما تدرین افسم بے اے اردن تموت کسی جان کو کوئی پتا نہیں ہے کہ صبح اس نے کیا کرنا ہے اور کسی جان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ پہ واقع ہونے والی ہے اس لیے بھائیو کبھی بھی آپ عمل کو لیٹ نہ کریں شیطان کی ایک بہت بڑی سازش اور بہت بڑا جال انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ چلو پھر کر لیں گے یہ جو پھر والا مسئلہ ہے بعد میں کر لیں گے چند وقت کے بعد اور چند دنوں کے بعد یہ تبدیلی کر لیں گے یہ شیطان کا سب سے بڑا ہلہ ہے کیوں اس لیے کہ کیا آپ کو یا کسی کو علم ہے کہ چند دن آنے والے ہیں چند دن آپ کے پاس ہیں اور من الشیطان یہ جو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چلو پھر کر لیں گے پھر کر لیں گے بھائیو یہ بڑی خطرناک بات ہے آدمی کے اندر جو بھی گناہ ہو جو بھی اللہ کی نافرمانی ہو اس کو چھوڑتے ہوئے دیر نہ لگائے اور جس اللہ کے فرض اور واجب کا تارک ہو اس کو اختیار کرتے ہوئے دیر نہ لگائے اگر آدمی اللہ کے فرض کو چھوڑے ہوئے ہے اور کہتا ہے چلو جب حج کرنے کے لیے جائیں گے پھر نماز شروع کریں گے جب بچے کی شادی کر لیں گے پھر آرام کو چھوڑ دیں گے اور پھر مسجد میں بیٹھ کر ساری زندگی اللہ اللہ کریں گے یہ وسوسے کس کی طرف سے ہیں شیطان کی طرف سے ہیں کیا ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے کون سا ہمارے پاس کوئی ایسی اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ ہاں واقع آپ کے پاس اتنے سال ہیں حج بھی کریں گے شادی بھی کریں گے زندہ بھی رہیں گے کام کاج سارے کر کے فارغ ہو کر آپ مسجد میں بیٹھ جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں گے پھر میں فرشتے کو بھیج کر آپ کی روح قبض کروں گا پہلے نہیں کروں کیا اللہ حضر الجلال سے لکھا یہ لکھا کر رکھا ہوا ہے اور ادھر اللہ کا کیا قانون ہے اللہ کا کیا نظام ہے اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا ممات مم الا شعین با صا اللہ علیہ املقیامہ ممات علی شعین اس حدیث کو یاد کریں ممات مم اعلی شعین با صاح اللہ علیہ یوم القیامہ کہ جو شخص جس حالت میں مرا جس حالت میں مرا اللہ حضل جلال اس کو قیامت کے دن اسی حالت پہ اٹھائیں ایک شخص اگر بدکاری کرتا ہوا مرا ہے سودی کاروبار کرتا ہوا مرا ہے رشوت لیتا تھا ملازم تھا اور کہتا تھا کہ ریٹائر ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں ابھی تو بچی کی شادی کرنی ہے بچے کی شادی کرنی ہے بعد میں جب فارغ ہو جاؤں گا تو رشوت چھوڑ دوں گا لیکن اللہ نے اس کو مہلت نہ دی شیتان نے بہکایا اور وہ ان دنوں میں مراج ان دنوں میں رشوت لے رہا تھا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ شخص اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا نام راشی ہوگا کہ یہ رشوت لینے والا ہے کیونکہ اس کی موت اس حالت میں آئی تھی اور اسی حالت میں اللہ حضر جلال اس کو اٹھائیں گے اس حدیث کو یاد رکھیں اور پھر اس انتظار کو چھوڑ دیں اس امید کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنی اسلحباد میں کریں گے اللہ فرماتے ہیں و تو بو الا جمیون اللہ کم تفل اے ایمان والو توبہ کر لو جلدی جلدی توبہ کر لو توبہ میں انتظار نہ کرو توبہ میں لیٹ نہ کرو شیطان کی کوشش ہے کہ آپ لیٹ کریں توبہ کو لیٹ کرتے جائیں بعد میں کریں گے میں کریں گے لیکن جب اچانک اللہ کی طرف سے وقت پورا ہو جائے پکڑ آ جائے تو پھر توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقبل ما لم تقبال بندے کی توبہ اتنی دیر تک قبول ہوتی ہے کہ جب تک اس کو موت کے آثار نظر آنے شروع نہ ہو جائیں جب موت کا وقت آ جائے موت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں تو پھر بندے کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے بھائیو ہم سب کے اوپر واجب ہے ہر شخص کے اوپر فرض ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے عالم کے اوپر بھی چاہل کے اوپر بھی عام کاروباری کے اوپر بھی ملازم کے اوپر بھی جب ہر شخص گناگار ہے اور ہم سب کہتے ہیں کہ ہم گناگار ہیں تو کیا پھر ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے عام توبہ بھی کرے اور خاص خاص توبہ بھی کرے اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے معصومان الخطا بنایا تھا اور جن کو قرآن میں کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے پہلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اللہ نے ان کو جنت میں ایسا مقام عطا فرمایا ہے جس کو مقام محمود اور وسیلہ کہتے ہیں آ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک جتنے انسان ہیں سب میں سے ایک خوش قسمت کو جنت کا وہ مقام ملے گا جو سب سے اونچا اور سب سے آلہ ہے آ فرماتے ہیں ارجو انکونا ہوا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پوری مخلوق کے اندر وہ ایک انسان میں ہوں گا جس کو اللہ حضر جلال مقام محمود اور وسیلہ عطا فرمائیں لیکن اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں اے میرے صاحبہ اللہ کے بندوں میں اللہ حضر جلال سے ایک ایک دن میں سو سو دفعہ اپنے استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں ایک ایک دن میں سو سو مرتبہ میرے بھائیوں ان کے تو گناہ ہی نہیں تھے وہ تو معصوم الخطا تھے یہ ہمیں سکھانے کے لیے اور اپنے درجات کو اللہ کے ہم بلند کرنے کے لیے ہمیں سکھانے کے لیے کہ جب ایک معصوم الخطا ایک مقدس اور متحر ہستی ایک دن میں اللہ سے سو دفعہ استغفار کر رہی ہے سو دفعہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے تو پھر ہم گناگاروں کی کیا حالت ہوگی پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس سے بھی زیادہ اللہ سے استغفار کریں اس سے بھی زیادہ ہم اللہ سے معافی مانگیں ہمارے تو گناہ ہی بہت ہیں اگر ہم غور کرتے جائیں اور فکر کرتے جائیں تو میرے بھائیوں ہم تو اپنے گناہوں کو شمار نہیں کر سکتے توبہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے اور صحیح توبہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے صحیح توبہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اللہ کی اور کوئی نہیں اس لیے کہ توبہ یہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتی آپ نے فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی تمہیں زیادہ قریب ہے ونارو ون کدالک اور جہنم بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے کیا مانا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس حالت میں اللہ کے پاس چلے جائیں تو آپ کو اللہ حسل جلال اپنے اتنے قریب اپنے اتنے محبوب بنائیں گے کہ زندگی کے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ حسول جلال توبہ اور استغفار کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں ایسے ایسے لوگ کہ جو ساری زندگی میں ڈاکو رہے زانی رہے شرابی رہے اور جب انہوں نے اللہ کی طرف سے رجوع کیا سو سو آدمی کے قاتل بھی تھے جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے خالص توبہ کی ہے تو سو آدمی کے قاتل کو بھی اللہ حسل جلال نے اپنی رحمت اور بخشش کی آگوش میں لے کر اس کو بھی معاف کر دیا تھا بھائیو آئیے توبہ کریں سب توبہ کریں اپنے آپ کو بدلیں یہ وقت ہے یہ مہلت ہے اور پھر اس میں انتظار نہ کریں دیر نہ کریں ایک منٹ اور ایک لمحے کی دیر نہ کریں ہر شخص کے اوپر توبہ کرنا فرض ہے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جن فرائض کو چھوڑتے رہے ہیں ان کو اختیار کرنے کا عزم کر لیں اور جن نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے رہے ہیں ان کو چھوڑنے کا حد کر لیں اور فرائض کو ادا کرنے کا حد کر لیں ممکن ہے کہ ہمارے اندر شاید شیطان یہ بھی کہہ رہا ہو کہ آپ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں آپ تو مسلمان ہیں بخشے بخشائے ہیں یہ بھی ایک شیطان کی تلبیس ہوتی ہے نا کہ توبہ آپ نے کسی سے کرنی توبہ کریں کافر توبہ کریں مشرق آپ نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تاڑی بھی رکھ لی ہے آپ نے توبہ کسی سے کرنی قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور رمضان کے اندر بڑی نیکییں بھی کما لیتے ہیں تو ہمیں توبہ کی کیا ضرورت ہے ممکن ہے شیطان اس طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرے لیکن میں ایک بات آپ حضرات کو ضرور بتاؤں کہ بھائیو توبہ کر لیں توبہ کر لیں بڑے گنا ہیں اگر اللہ پکڑنا چاہیں تو جس کو ہم چھوٹا گنا سمجھتے ہیں وہ بھی بڑا گنا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی اللہ بڑی سخت دیتا ہے کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک قصبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کافروں سے جنگ لڑ رہے ہیں ایک آدمی اللہ کے راستے میں جان دے دیتا ہے لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ شہیدن یہ شہید ہے اللہ کے راستے میں اپنا خون اور جان قربان کر دی شہیدن یہ شہید ہے بڑا خوش قسمت ہے اور سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا بھائیو یہ وہ شخص جو آپ کے ساتھ مل کر مجاہد بن کر کافروں سے لڑ رہا ہے کلمہ بھی پڑا تھا اور آپ کے ساتھ جہاد میں بھی نکلا جان بھی قربان کی اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے لیکن آپ نے فرمایا انتم تقولونا شہیدن شہیدن تم کہتے ہو یہ شہید ہے شہید ہے سن لو میں نے دیکھا مجھے اللہ نے دکھایا کہ ایک چادر جو اس نے مالے غنیمت سے چوری کی تھی وہ جہنم کی آگ بن کر اس کو جلا رہی ہے اور تم شہید کہہ رہے ہو بھائیو شیطان نے ہمیں کس طرف لگا دیا کہ تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فارش کر دیں گے یا کوئی پیر صاحب ہیں ان کو مرشد بنا لیا ہے نماز پڑھے نہ پڑھیں وہ بس دیکھ لیں بیویوں کو بھی دیکھ لیں اور مردوں کو بھی دیکھ لیں پہچان لیں قیامت کے دن پہچان لیں گے اور سفارش کر دیں گے جس کے ہاتھ پہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں بس وہ بخشا ہوا ہے شیطان نے ان کلمہ پڑھنے والوں کو کس طرف لگا دیا ہے حساب <مسلطنی> <مسلطنی> نہیں ہوگا ہمیں اللہ پوچھے گا نہیں ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے جب حضرت ابوبکر صدیق جیسا شخص عمر بن خطاب جیسا شخص علیحدہ بیٹھ کر روتا ہے اور اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا اور کبھی درخت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش کہ میں درخت ہوتا لوگ اونٹوں کو چارہ ڈالنے کے لیے کاٹ کر لے جاتے اور قیامت کے دن میرا حساب نہ ہوتا جب وہ شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے جس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ جس بازار سے عمر بن خطاب گزر جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں لیکن ان کی بھی حالت کیا تھی رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے میرے پروردگار میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جتنے خلافت کے دن گزارے ہیں آپ مجھے اجر تو کیا ہے اجر کی امید تو کیا ہے آپ میرا حساب نہ لینا مجھے پکڑ نہ لینا بھائیو ہم کیا ہیں ہم کن مہوم امیدوں کے اوپر زندہ ہیں کیوں ہم اللہ حضل جلال سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گنا کوئی نہیں اور ہم بالکل پاکیزہ لوگ ہیں نہیں آئیے میں چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے مجھے بھی احساس ہو جائے کہ ہم گناہوں سے پاک نہیں ہیں اگر اسی حالت میں موت آ گئی کے گناہ کرتے ہوئے زندگی گزر رہی تھی اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر قیامت کے دن پکڑے جائیں گے چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دوبارہ دنیا میں آنے کی مہلت بھی ختم ہو چکی ہوگی اور بھائیوں جہنم کے اندر ایندھن بن کر جلنے کے علاوہ انسان کے پاس اور کوئی راستہ اور کوئی سارا نہیں ہو آئیے اس امت پہ غور کریں آپ اپنے اوپر غور کر لیں سب سے بڑا جرم جس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے وہ شرک ہے ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے شرک کے اکبر تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں صفات میں اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک بنایا جائے جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے چاہیے تھے جو گردن اور پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے تھی وہ غیروں کے سامنے جھکتے پھرے اور جھول اللہ کو چھوڑ کر مردوں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے سامنے پھیلائی جاتی رہیں بھائیو یہ تو شرک اکبر ہے اس کی وضاحت میں پیچھے خطبوں میں کر چکا ہوں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس وقت امت مسلمہ یا یہ کہہ لیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کے اندر اگر سب سے بڑا گنا ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ شرک ہے اللہ نے قرآن میں جو اپنا نظام اور اپنی سنت بتائی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر عذاب اسی وقت نازل کرتے ہیں یہ بر و بہر کے اندر فساد اسی وقت پھیلتا ہے کہ جب ان کی اکثریت شر کرنے والی مشرق بن جائے آپ مسجدوں سے نکلنے والی آوازوں کو دیکھیں ابھی تین دن پہلے ہماری مسجد میں میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا ایک صف چھوڑ کر آگے والی صف پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے نماز کے بعد دعا کرنے لگا حقیقت ہے کہ میرا دل بھرا دعا کرنے لگا اونچے زبان سے اونچے الفاظ سے یہ الفاظ ادا کرنے لگا رسول اللہ اسما ہالانہ وسما قالنا اے اللہ کے رسول میرے حال کو دیکھو اور میری بات کو سنو دعا سے فارغ ہوا تو میں نے اس کو الگ بلا لے میں نے کہا اللہ کے بندے کاش کہ آپ کو علم ہو کاش کہ علم ہو کہ آپ کی نمازیں آپ کی عبادت یہ ساری کی ساری غارت چلی گئی اور آپ نے اللہ کو گالی دی ہے جب میں نے یہ باتیں کی وہ بڑکٹ اٹھا میں نے کہا اللہ کو گالی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو عالم الغیب سمجھ لو اللہ کے ساتھ کسی کو مشکل کشا اور فریاد نہ سمجھ لو آپ کیسے اس وقت دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا حال دیکھو اور میری بات کو سن لو سمجھایا کوشش کی اللہ اس کو ہدایت دے میرے بھائیوں مسجدوں سے صبح کے وقت نکلنے والی آوازیں یہ سب سے بدترین جرم ہیں کہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کیسے آ جائے اللہ حضر جلال کی بخشش اور امت مسلمہ کی حالت کیسے بدل جائے کہ جب شرک جیسی لانت اس کا اکثریت شکار ہو اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی اور اللہ تعالی ہماری حالت کو بدل دیں گے شرک سے توبہ کریں لوگوں کو سمجھائیں پیار سے سمجھائیں دلائل سے سمجھائیں جتنا بدترین جرم اور اللہ کی حکومت اور زمین کے اوپر جتنی بڑی بغاوت شرک ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے اور بھائیو ایک ہے شرک اصغر شرک اصغر سے بھی توبہ کریں اور وہ کیا ہے وہ ہے ریاکاری کاری آدمی ریا کار ہو شہرت اور نمود کا بھوکا ہو نیکی اس لیے کر رہا ہو سچ کا خیرات اور حج اور عمرے اس لیے کر رہا ہو کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے بڑا الحاج بن گیا ہے اور بڑا یہ نمازی ہے شہرت اور نمود کو اپنے دلوں سے نکال لیں توبہ کریں اور اپنے نیک امال کو چھپا چھپا کر رکھا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تقی الغنی الخفی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ جو بھی ہو گنی بھی ہو اور پھر اپنے امال کو چھپا چھپا کر رکھے کسی کو پتہ نہ چلنے دیں میرے بھائیوں ایک بہت بڑا جرم نماز کو چھوڑنا بھی ہے میرے وہ بھائی اور بزرگ اور بہنیں جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں شاید رمضان کے اندر تو وہ پابندی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا دشمن باندھا ہوا ہے اس کو اللہ نے جھکڑا ہوا اور جب اس کو چھوڑا جائے گا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض نمازیں بھی چھوٹ جائیں یاد رکھیں نماز کو چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے بلکہ اس سے بھی بڑا یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے نماز چھوڑنے والے کا انجام قیامت کے دن اگر کوئی اس حالت میں مر جائے کہ جن دنوں میں نماز اس نے چھوڑی ہوئی ہو یہ بات بھی آپ سن لیں جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے جس حالت میں مرا اسی حالت پہ اٹھے گا اگر کوئی ان دنوں میں مرا جن دنوں میں بے نماز تھا تو جب قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر فریان کے ساتھ اٹھے گا قارون کے ساتھ اٹھے گا حامام کے ساتھ کھڑا ہوگا عبی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا وہ چاہے یا نہ چاہے وہ انبیاء کے ساتھ نہیں اٹھے گا مومنوں کی جماعت میں اس کا نام نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے بدترین دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا اگر ان دنوں میں مر گیا جن دنوں میں وہ بے نماز تھا اس لیے بھائیوں اور بہنوں نماز کو ترک نہ کیا کریں سب سے بڑا کام اور سب سے ضروری کام اپنے گھر کے اندر کاروبار کے اندر آپ نماز کو سمجھیں نماز کو اگر چھوڑ دیں گے تو سمجھ لیں کہ ایمان ختم ہو گیا اگر پہلے چھوڑی ہیں تو اللہ سے توبہ کر لیں معافی مانگ لیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ پہلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں میں نے ایک حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ قیامت کے دن اللہ حضل جلال ایک آدمی کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو سامنے کریں آدمی بڑا پریشان ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ گناہ کیے ہیں تو نے کہے گا جی ہاں کیے تو ہیں کیے تو ہیں تو اللہ حضول جلال فرمائیں گے چلو تو میرے اوپر ایمان رکھتا تھا بخشش مانگا کرتا تھا توبہ کیا کرتا تھا جا میں نے تیرے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دیا اور ان کو نیکیوں میں بدل دیا اب وہ بندہ پہلے تو پریشان تھا نا یہ چھوٹی چھوٹی نیکی گناہ ہیں اور ان میں میں پکڑا جاؤں گا تو سوچ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے گناہ بھی اللہ تعالی سامنے لے ہیں جب اللہ حضر کہہ دیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس تو بڑے بڑے گنا بھی ہیں میرے پاس تو بڑے بڑے گنا بھی ہیں اور اللہ حضر کیا فرمائیں گے اللہ حضر ہنس پڑے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے اور پھر جو راوی اس حدیث کو بیان کرتا تھا وہ بیان کرتے ہوئے ہنس پڑا اللہ حضر نے فرمایا کہ جاؤ میری رحمت اور بخشش بڑی وسیع ہے میں نے تیرے ان بڑے گناہوں کو بھی استغفار کی وجہ سے بڑی نیکیوں میں بدل دیا ہے بھائیوں توبہ کریں تو پہلے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں نماز کو چھوڑنا ترک کر دیں اور پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور اسی طرح کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ زکاط نہ دینا بھی ہے حساب کر لو اپنا اپنے مال کا حساب کر لو کہیں ایک پائی زکت کی نہ رہ جائے زیادہ اللہ کے راستے میں چلا جائے یہ سعادت ہے کہیں ایسا نہ ہو ایک پیسہ بھی زکوت کا آپ کے گھر میں رہ جائے اور زیور زکاط دینے سے گھر میں ہو تو یہ جہنم کا ایندھن بن کر انسان کے جسموں کو اس سے داغ دیے جائیں اور جلایا جائے بھائیو اگر زندگی میں پہلے روزے چھوڑ دیے ہیں کبھی کوئی یہ فرض چھوڑ دیا تھا اس سے بھی اللہ سے معافی مانگ لو اور اگر طاقت کے ہوتے ہوئے حج نہیں کیا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جلدی جلدی اپنی زندگی میں پہلی فرصت میں حج بھی کریں اور عمرہ بھی ادا کریں ورنہ اللہ حضر جلال کی پکڑ بڑی سخت اور بڑی شدید ہے بھائیو آئیے اپنے آپ کو بدلیں بڑے بڑے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں داڑی کو مونڈنا کاٹنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور کبیلا گناہ ہے یاد رکھیں افسوس ہے کہ ان دنوں کے اندر بھی جب شیطان کو اللہ نے باندھا ہے اور ہمیں آزاد چھوڑا ہے کہ آپ جنت لے لو جنت اور رحمت کے دروازے کھول کر اعلان کیا ہے کہ لے لو جنت لے لو اللہ کی رحمتیں لیکن افسوس ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہو رمضان المبارک کی مبارک گڑیاں بھی ہوں جمعہ کا دن بھی ہو اور پھر بھی بالکل تازہ تازہ صاف صاف داڑھی مونڈ کر انسان مسجد میں آ جائے میرے بھائیو اللہ سے معافی مانگے یہ کبیرہ جرم ہے داڑھی مونڈنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو مشرقین کی مخالفت کرو اگر کوئی شخص اسی حالت میں مر گیا کہ داڑھی مونڈ رہا تھا تو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کی شکل انبیاء کے ساتھ نہیں ملے گی صحابہ کے ساتھ نہیں ملے گی بلکہ یہودیوں عیسائیوں مشرکوں کی جماعت میں اس کی شکل ملے گی اور جس حالت پہ مرا اسی حالت پہ اللہ حضر جلال اس کو کیا مت لوٹائیں گے اللہ کا خوف نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آڈر دیا ہے داڑھی رکھنے کو فرض قرار دیا ہے افسوس کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ داڑھی رکھنے سے چہرہ بدسورت ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے اس نے کیا سمجھا ہے اپنے پیغمبر کو اس نے کیا سمجھا ہے لا الہ الا اللہ کو اس نے تو یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میں تیرا بندہ اور تیری بندگی میں رہوں گا شیطان سے بھاگوں گا اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے اس نے کہا تھا کہ اس کائنات کے اندر سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین ہستی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے میں ان کے پیچھے پیچھے چلوں گا کیا آپ نے کبھی روزہ رکھا ہو اور دوپہر کو پانی پی رہے ہوں کھانا کھا رہے ہوں کبھی برداشت کی ہے کھانا سامنے رکھا ہو اور گھڑی پہ ٹک ٹکی لگی ہوتی ہے کہ ابھی دو منٹ رہتے ہیں اللہ کا حکم کھانے کو نہیں آیا کیا ہم نے روزوں کی حقیقت کو سمجھا اس رمضان نے ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کی ہمارے اندر کیا انقلاب پیدا کیا بھائیو یاد رکھیں میں آپ کو کسی خوش فہمی اور دھوکے میں نہیں رہنے دینا چاہتا اور صرف میٹھی باتیں کر کے آپ کو خوش کر کے مجھے کوئی لالچ اور کوئی غرض نہیں ہے آپ کی خیر خواہی کے لیے یہ گزارش کر رہا ہوں درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ داڑھی کو مونڈنا یہ مومن کا کام نہیں ہے یہ کبیرہ گناہ ہے شیطان کے حکم سے انسان ایسے کرتا ہے اور, ش... اور شیطان کا غلام بنتا ہے اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں مر گیا تو پھر جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اسی حالت میں پیش ہوگا تو اللہ کو کیا جواب دے گا کہ تیری شکل ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں تھی کچھ تو اللہ کا خوف کریں کچھ تو سوچیں یا اسلام کا نام نہ لیں یا اسلام پر عمل کریں اور یا پھر اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام نہ کریں بدلیں اپنی شکلوں کو اور اللہ سے معافی مانگیں جو کچھ کر لیا ہے اور آگے آپ دیر نہ کریں پتہ نہیں کتنا وقت ہے کتنی مہلت ہے اور بھائیوں داڑھی رکھیں میں اپنی بیٹیوں کو ماں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ مہینہ اپنے آپ کو بدلنے کا اور انقلاب کا مہینہ ہے آئیے آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں کیسے بدلیں خامدوں کی اطاعت کریں ان کے حکم پہ عمل کریں ان کی خدمت کر کے جنت لیں خامد کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری کو اٹھائیں اور گھر کے اندر بچوں کو بے نماز نہ رہنے دیں ان کو نماز سکھائیں دین پہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ لگائیں اور جب گھر سے باہر نکلا کریں تو پردہ کر کے نکلا کریں بے پرد عورت بہت بڑی مشرم ہے ننگے منہ زیب و سینت اختیار کر کے گھر سے باہر نکلنے والی کو خوشبو لگا کر میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلنے والی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی زبان سے بدکار بدکار اور بدکار عورت قرار دیا ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا خطرناک آزمائش وہ عورتیں عورت اپنی عزت کو بنائے گھر میں رہے اور کبھی باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو پھر پردہ کر کے نکلے اپنے آپ کو چھپا کر نکلے مومنات ایسی ہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, بیٹھی ہیں اور اس امت کی عورتیں وہ ساری کی ساری ایسی ہی تھیں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بے پردہ عورت ہو سر اور بال ننگے ہوں چہرہ گرے بان اور ہاتھ ننگے ہوں بلکہ پورا پردہ کر کے گھر سے نکلتی تھی اور اللہ نے اس کو جاہلیت اور کفر قرار دیا ہے کہ بے پردگی کے ساتھ ایک مسلم خاتون اپنے گھر سے نکل رہی ہو بدلیں اپنے آپ کو غور کریں اور پھر زیب و زینت کے وہ طریقے اختیار نہ کریں جو شیطانی ہیں خواتین کو خصوصاً یہ آڈر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پلکوں کے بالوں کو نوچا نہ کرو چہرے کے بالوں کو اکھاڑا نہ کرو ان کو جلس کر ان کو ختم کرنے کی کوشش نہ کیا کرو اور پھر اپنے دانتوں میں فاصلے بنا کر ان کو خوبصورت بنانے کی کوشش نہ کرو پھر وگ لگا کر مصنوعی بال ساتھ لگا کر بالوں کو زیادہ بنانے کی کوشش نہ کرو اگر یہ کام کرو گی تو پھر اللہ حس الجلال کی لانت اور پھٹکار تمہارے اوپر ہوگی لان اللہ الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات طیول مستیما المغیرات خلق اللہ للحسن <تصفيق> کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو حسن کی وجہ سے تبدیل کرنے والیوں پہ اللہ کی لانت اور پھٹکار ہے عجیب ہے بیوٹی پارلر بن گئے خواتین نے گھروں کا کام چھوڑ دیا اپنے خامن اور اولاد کو کھانا پکا کر نہیں دے سکتی گھر کے کام نہیں کر سکتی بیوٹی پارلروں میں بلکہ گھر کے اندر بنا لیے اس طرح اپنے چہرے کے بالوں کو جھلسا اس طرح کیمیکل لگا لگا کر اپنی شکل کو بگاڑا کہ جو اصلی فطرتی حسن تھا وہ ختم ہو گیا اور بناوٹی چیزیں اپنے چہرے پہ لگائیں یاد رکھیں کہ ایسا کرنے والیوں پہ اللہ حس نے لانت فرمائی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار فرمائی ہے پردہ کریں اپنے آپ کو بدلیں بلکہ اگر آپ اپنے خامدوں کو سیدھا کرنا چاہیں تو اس میں بھی آسانی ہو سکتی ہے اور اپنے خامدوں کو خراب کرنا چاہیں گناہوں پہ لگانا چاہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت آسان ہے اس لیے کہ آج کل کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ زیادہ حکم گھر سے چلتا ہے اور خامد بچارہ داڑی کو مونڈ رہا ہے تو اس کو زیادہ تکلیف بھی یہی ہوتی ہے کہ یا تو شادی نہیں ہوگی اور اگر شادی ہو گئی تو پتہ نہیں بیوی پسند کرے گی کہ نہیں کرے گی ایسی جہالت ہے ایسی بیوقوفی ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر بیوی کے پیچھے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوستوں کے پیچھے کلاس پھیلے جو ساتھی ہیں ان کے پیچھے بھائیو بدلیں اپنے آپ کو کس چیز کا انتظار ہے اور توبہ کریں اللہ سے جو کچھ کر لیا آگے اپنے آپ کو بدل لیں اس میں کوئی مہلت اور انتظار نہ کریں میں ان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا جو شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ بڑی زندگی ہے سود کو بعد میں چھوڑ دیں گے کیا سود سے بڑا جرم اور امال کے اندر بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے ستر درسے ہیں سب سے کم گناہ اتنا ہے جیسے اپنی جاننے والی ماں سے بدکاری کر رہا ہو توبہ کر لیں اگر سودی معاملہ اور کاروبار کیا ہے تو اس کو چھوڑ دیں اللہ کی لانت ہے کھانے والوں پہ کھلانے والوں پہ لکھنے والوں پہ اور اس کی گواہی دینے والوں پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت ایسے نہیں چلے گی تو پھر آپ قرآن و سنت کو جھٹلا رہے ہیں معیشت اللہ کے ہاتھ میں ہے یا اس طاحوتی نظام کے ان قوانین کے اندر ہے رشوت لینا چھوڑ دیں اور یتیم کا مال کھانا چھوڑ دیں بہنوں کی وراثت کو چھوڑ دیں یہ اللہ کی حدیں ہیں یاد رکھیں ایسے ایسے بھی نوازی دیکھے ایسے ایسے بھائی دیکھے کہ جنہوں نے کسی کو بہن بنا کر عدالت میں پیش کر کے زمینے اور پراپرٹی اپنے نام لگوائی کہ یہ بہن میرے نام کروا رہی ہے حالانکہ اس بچاری کو پتا بھی نہیں تھا اور اس کی اولاد سسک کر مر رہی ہے اور یہ بھائی عیش کر رہا ہے کتنا بڑا ظلم ہے ایسے بھائی جہنم کی آگ کھا رہے ہیں یہ تین کا مان جہنم کی آگ ہے اور کسی کا حق وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں میرے بھائیوں سب گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں گناہ کا انسان کو احساس ہو جاتا ہے احساس ہو جاتا ہے کیا گناہ کر رہے ہیں پورے پاکستان پہ پورے اسلامی ممالک کے اوپر فرض ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نظام کو چھوڑ کر اپنا نظام قائم کیا ہے بڑے سرکش اور تباغیت ہیں وہ حکمران جو قرآن کے اصولوں کو معطل کر کے اپنا نظام چلائے ہوئے ہیں بڑے شیطان ہیں اللہ کے سرکش اور باغی ہیں یہ بھی بہت بڑا چرم ہے ملم مل یاحکمبان صلی اللہ فلح کا ملک آفر ہوں کہ اللہ کے نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر جو اپنے قوانین چلاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم بھی ہے فاسق بھی ہے اور وہ کافر بھی ہے بھائیو بدلیں اپنے آپ کو سگریٹ پینا چھوڑ دیں یہ حرام ہے سگریٹ حرام ہے اگر آپ اللہ کے حکم پہ فجر سے لے کر مغرب تک سگریٹ نہیں پیتے ہیں اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ ناراض ہوں گے تو کیا اگر ایک آدمی صبح سے شام تک شراب نہیں پیتا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو مغرب کی اذان کے بعد اس کو شراب پینے کی اجازت ہو جاتی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے اب میں پی سکتا ہوں سگریٹ حرام ہے یہ روزے کے اندر بھی حرام ہے اور روزے سے آگے پیسے بھی حرام ہے اپنے آپ کو بدلیں اور بھائیو اللہ نے اس شخص پہ لانت فرمائی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی چیز کو ذبح کرتا ہے آپ کبیرہ گناہوں کی فرش ایک دفعہ میں نے دو خطبوں میں بیان کی تھی آپ وہ کیسے سنیں اور سب گناہوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں اور جن واجبات کو ترک کر رہے ہیں ان پر عمل کریں ان کو چھوڑیں نہیں اللہ بڑا کریم ہے اگر خالص دل سے آپ توبہ کریں گے اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ اللہ حز آپ کو مایوس نہیں کریں گے اللہ آپ کو اپنا مقرب بنائیں گے محبوب بنائیں گے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حضل جلال ہمیں سمجھنے کی توفیق دے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں یہ یقین اور ایمان دے کہ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے توبہ میں دیر نہ کریں اپنی اصلاح میں دیر نہ کریں ابھی سوچ لیں غور کر لیں کہ کہاں کہاں بیماری ہے کہاں کہاں کمی ہے کس کس جگہ پہ نقص ہے اس پر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں بلکہ جلدی دور کر دیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اللہ بخشنے والا ہے اللہ تعالی ہماری حالت پہ رحم فرمائے اور امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرمائے آمین واخدا ونانحمد اللہ رب عالم گناہوں کی تو بڑی لمبی فہرست ہے جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں میں چند ذکر کر کے اپنے خطبے میں آپ کو صرف احساس اور آپ کے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں اور یہ بڑے بڑے گناہ ہیں انسان کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں آپ ان سے توبہ کر لیں معافی مانگ لیں ان میں والدین کی نافرمانی بھی ہے اور رشتہ داریوں کو توڑنا اور چھوڑنا بھی ہے یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ہم رشتہ داریوں کو ملائیں پیار اور محبت کی فضا اپنے خاندان میں پیدا کریں تو انشاءاللہ اللہ جب ہم اپنی حالت کو بدلیں گے تو اللہ تعالی ہماری حالت کو بدل دیں اللہ نے یہی قاعدہ قرآن میں بیان کیا ہے ان اللہ لا و ما بقوم حتٰ یوغیر ما مابین اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اللہ کی طرف سے بھی پھر تبدیلی نہیں آئے گی اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے سوالوں کے جواب چونکہ سوالات بہت ہیں تو یہ نماز کے بعد میں انشاءاللہ اللہ یہاں بیٹھوں گا ممبر پہ آپ جتنے بھائیوں کے پاس فرصت ہے وہ اندر تشریف لے آنا اور میں انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب آپ کو دوں گا